مسند بازار حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پچیس ون فور ٹو فائیو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری خبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر دودھیں پاک پڑتا ہے تو مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن نے آپ پر اس درود پاک پڑا ہے صلو علی الحبی صلو اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبیہ و بارک اللہ وسلم ماہ فاخر ماہ عبدالقادر الحمدللہ روا دمائے اس مہینے میں ولیوں کے سردار غوث پاک الشیخ ابو محمد عبدالقادر جلانی الحسنی والحسینی قدیسہ سر روح ربانی کا عرص مبارک ہوتا ہے اور اس کو آشکا نے بڑی گیارہویں کا مہینہ بھی کہتے ہیں تو ہم اخلاق غوث اعظم کی جھلکیاں سن رہے ہیں اللہ میں اخلاق غص اعظم کی برکتوں سے مالا مال فرمایا ہمارے غوث پاک علی اللہ تعالیوں کی اخلاق کریمہ میں یہ بھی تھا کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا اخلاق کا کیا مطلب ہے اخلاق جمع ہے خلق کی یہ عادت ہیبٹ بہیویئر رویہ برتاؤ تو میرے گو سے پاک شہن شاہ بغداد علی رحمت اللہ علی جواد آپ کی عادت مبارک ایک یہ تھی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی آپ کی مبارک زبان جھوٹی باتوں سے ملوث نہ ہوئی زندگی کے ابتدائی ایام ہوں یا آخری لمحات جھوٹ کبھی زبان پاک پر نہیں آیا آپ مدرسے میں تشریف لے جاتے یا بیان فرماتے یا احباب کے درمیان میں ہوتے یا محبت کرنے والوں کے بیچ میں ہوتے بچپن لڑکپن پن جوانی بڑھاپا ہر حال میں ہر معاملے میں سچائی کا دامن ہمارے غوث نے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑا حضرت شیخ محمد کا عید العبانی رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ایک دفعہ حضرت سیدنا ابد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تھا اس روز میں نے آپ سے کئی باتیں پوچھی میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کی عظمت و بزرگی کا دار و مدار کس پر ہے اتنی بڑی آپ کی شان ہے تو یہ آپ کو ایسی شان کیسے نصیب ہوئی تو ہمارے غوث پاک شہن شاہب اغداد اشیخ ابو محمد ابو محمد ہمارے غوث پاک کی کنیت ہے اور یاد رکھیے کنیت رکھنا سنت ہے غوث پاک کی کنیت کیا ہے ابو محمد اور کنیت کیا ہوتی ہے اس کی تفصیلات نام رکھنے کے احکام اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں یہ کتاب آپ کو داوا اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی مل سکتی ہے اسے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا آپ کی شان و عظمت کا دار مدار کس بات پر ہے فرمایا راست گوئی پر سچائی پر اور فرمایا ہمارے غوث سے پاک نے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا حتیٰ کہ جب میں بچپن میں مکتب پڑا کرتا تھا تب بھی جھوٹ نہیں بولا تو ہمارے غوث سے پاک راست باز اور سچے انسان تھے اللہ اکبر آپ مادر زاد ولی ہیں. بائے برت ولی اللہ تھے پیدائشی طور پر اور جب آپ کی امی جان چھینک آنے پر کہتی الحمد للہ تو آپ اپنے سکا میں اللہ سبحانتا. تو گوسے پاک رضی اللہ تو کبھی جھوڑ نہیں بولا اور وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ جب ڈاک نے کافلے پر حملہ کیا جس کے ساتھ ہمارے گوسی پاک جیلان سے بغداد جارے تھے دین کی اعلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو آپ نے اپنی رقم کا چالیس دینار چالیس سونے کے سکے اس کا نقصان گوارا کیا مگر سچائی نہیں چھوڑی اور آپ کی سچ کی برکت سے الحمد للہ ساٹھ کا گرو وہ جو گینگ تھا ڈاکوں کا وہ تائب ہوا اور سردار بھی تائب ہو گیا سرحان اللہ کسی نے کہا یہ نائب رسول ہیں ڈرتے نہیں کسی سے جو علماء ہیں یہ انبیاء کے علم کے وارث ہیں اور پیرو مرشید جو ہوتے ہیں نائب رسول ہوتے یاد رکھیے کسی نے کہا یہ نائب رسول ہیں ڈرتے نہیں کسی سے مردان حق زبان سے حق بات بولتے ہیں مردان حق زبان سے حق بات بولتے ہیں اور یاد رکھیے سانچ کو آچ نہیں تو غصے پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے نفرت عطا فرمائے اور سچائی نصیب فرمائے جھوٹ کیا ہے جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے سچ کا الٹ یہ جھوٹ ہے سلاف واقع سچ کا اولٹ اس کو کہتے ہیں جھوٹ اور جو سچے لوگ ہیں ان کے لیے سبحان اللہ دنیاوی برکتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی برکتیں بھی ہیں چنانچہ سور مائدہ آیت نمبر 119 میں رشاد ہوتا ہے ہادا یوم ہادا یوم ینفع الصادقین صدقهم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ وراضو عنہ ذالک الفوز العظیم. یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ ان سے راضی واللہ سے راضی یہ ہے بڑی کامیابی تو ہمارے گوس پاک شہن بغدار آپ سچے سچے ہیں سچے امبیا کرام سارے سچے اولیا کرام سارے سچے اور ہمیں کیا کہا گیا وہ کونو مار سچوں کے ساتھ ہو جاؤ عقیدے کی سچائی اللہ نصیب فرمائے وہ کیا ہے دوست عقیدے عمل کی سچائی کیا ہے کام کرنا زبان کی سچائی کیا ہے سچی بات کہنا یہ ساری سچائیاں دنیا میں ہوں مفید ہیں آخرت میں بھی مفید ہیں مرتے وقت فرشتوں کو دیکھ کر ہر شخص اچھا عقیدہ اختیار کر ہی لیتا اسلام سچا تھا مگر اس وقت فائدہ نہیں دیتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمائے سچائی تلاش کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے کیونکہ اس میں نجات ہے اور جھوٹ سے بچو اگرچہ تمہیں اس میں نجات نظر آئے کیونکہ اس میں سراسر ہلاکت ہے جھوٹ میں ہلاکت اور سچ میں کیا ہے نجات فقی امت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں پیارے نبی سچے نبی اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے سچ کی جو میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں صدیق یعنی سچا لکھ دیا جاتا ہے تو جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اندازے گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی جھوٹ پر مجبور کر دیتے ہیں تو نہ جھوٹ بولنا چاہیے نہ جھوٹ بلوانا چاہیے سچ سچ بولنا چاہیے جو ابھی حدیث پاک پڑھی گئی بیان کی گئی اس کے تحت مفتی احمد یار خان نئی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالی کے نزدیک صدیق ہو جائے اس کا خاتمہ اچھا ہے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے کون سچا ہر قسم کا ثواب پاتا ہے کون سچا دنیا میں اسے سچ کہنے کی بنا پر لوگ اس کو اچھا جانتے ہیں اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے اور جو جھوٹا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو یہ نعمتیں اور یہ سعادتیں حاصل نہیں تو وہ صرف پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی نصیب فرمائے سچوں کا ساتھ عطا فرمائے کاش کبھی بھی ہم جھوٹ نہ بولیں کیا اولیاء کے چانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی قسم تو سب سے پہلے شیطان نے کھائی تھی کہ آدم علیہ السلام کو قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر کھاؤں حالانکہ یہ بدخوا تھا اب بھی بدخوا ہے مردود ہے وہ جھوٹ جو ہے اس کی عادت جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے تو غوث پاک نے کبھی جھوٹ نہیں بولا انشاءاللہ غلامان غوث غلام اعظم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے ان شاء اللہ عزل ہمارے غص پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کریمہ میں یہ بھی تھا کہ آپ بہت جلد رونے لگ جاتے تھے رقیق القلب تھے آپ کا دل مبارک قلب مبارک نرم تھا اور بہت اللہ کا خوف رکھنے والے تھے چنانچہ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسجد الحرام میں جہاں خانہ کعبہ ہے لوگ عبادت کر رہے تھے اچانک انہوں نے دیکھا کہ حضرت شیخ ابد القادر جیلانی حرم کعبہ میں ہیں کنکریوں پر چھوٹے چھوٹے جو پیس ہوتے ہیں سٹون کے پتھر کے اس کو کنکری کہتے ہیں کنکریوں پر سر رکھ کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہمارے غصے پاک کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بخش دے اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروزے قیامت مجھے اندہ اٹھانا اللہ اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ لوگ حیرت میں پڑ گئے تو پوچھا حضور ہم تو قیامت میں آفیت چاہتے ہیں سلامتی ہی چاہتے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ میں اندہ اٹھایا جاؤں اس میں کیا راز ہے فرمایا روتے ہوئے فرمایا میرا مطلب یہ ہے اگر میرے اعمال رب زل جلال کی بار کے لائق نہیں تو میں قیامت کے دن اس لیے اندھا اٹھایا جانا پسند کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہمارے وہ پاک اللہ سے ڈرنے والے جی ہاں جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا جو جتنا بڑا ولی اللہ ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا میرے اکالی سولا تو اسلام نے تو رشاد فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت بھی سب سے زیادہ رکھنے والے ہیں ہمارے غوثے پاک کی شان دیکھیے آپ انسانوں کے مرشد آپ جنات کے مرشید اور دو کے سردار مگر خوف خدا کی وجہ سے رو رہے ہیں سے خدا کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں مجھے قیامت کے روز تو اٹھانا تاکہ میں رسوا نہ ہوں تاکہ میں شرمندہ نہ ہوں اور بوسے پاک کی شان یہ ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں مریدی لا تخف اواہ ربی اقوانی رف نلت نیل منالی اے میرے مرید تو مت در اللہ کریم میرا رب ہے اس نے مجھے رفعت عطا فرمائی بلندی عطا فرمائی میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں یہ مریدوں کو کہہ رہے ہیں اور خود آپ کا عمل کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر میرے حامال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو مجھے اندھا اٹھانا اے آشیقا اولیاء اے آشیقا غوث غس اعظم اے گیارہویں دلانے والو اے گیارہویں کھانے والو کیا ہمیں ہم بھی خوف خدا ہے غور کیجیے ہم نے کہا خوف خدا ہے خوف خدا ہوتا تو پانچوں نمازیں نہ پڑھتے اگر ہمیں اللہ کا خوف ہوتا تو جماعت کی پابندی نہ کرتے اگر ہمیں واقعی خوف خدا ہوتا تو نماز کا خوشی و خضو نصیب ہوتا اگر ہمیں واقعی خوف خدا ہوتا تو تلاوت قرآن کا شرف حاصل کرتے گھوسے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پندرہ سال ففٹین ایئرز ہر رات استقامت کے ساتھ روز رات میں ایک قرآن ختم کیا ہم نے کب پڑھا قرآن پاک دادا کا انتقال ہوا تھا جب جب نانی مری تھی اس وقت پڑھا تھا تو بھائی اس وقت بھی پڑھیں خوشی میں بھی پڑھیں رب کا کلام ہے ہمارے رب کا کلام ہے ہم ہی پڑھیں گے وسے پاک رضی اللہ تعلن ہو تو اتنے خوف خدا والے اور ہمارا حال ہے ماں کی بے ادبی باپ سے ناراضی تو تڑاک کی بات ہو رہی ہے زبان قابو میں نہیں ہے اور کان کے اندر کیا کیا ہم سن رہے ہیں ہیڈ فون لگا کر استقفی اللہ اللہ اس کے رسول کی ناراضی والے معاملہ سن رہے ہیں زبان جھوٹ بول رہی ہے کبھی غیبت کر رہی ہے کبھی چگلیاں کھا رہی ہے کبھی عیب کھول رہی ہے کبھی آر دلا رہی ہے کبھی بات کاٹتی ہے کبھی گندا کلام کرتی ہے کبھی فضول کلام کرتی اللہ ہمیں غوثے پاک کے صدقے میں ہر عضو کا کفل مدینہ عطا فرماتے کاش ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائے اور یاد رکھیے خوف خدا واقع نصیب ہو جائے تو گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے ہمیں بھی خدا کا خوف ہے آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں بھائی ہم بھی خدا کا خوف رکھتے ہیں اچھا جبھی جوا کھیلتا ہے تو تو خوف خدا رکھتا ہے پھر جا کیوں کھیلتا ہے تو کہتا ہے کہ میں خدا کا خوف رکھنے والوں ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں جی تو ڈرنے والا کیا شراب پیتا ہے کیا اللہ سے ڈرنے والا سوت کا لین دین کرتا ہے کیا اللہ سے ڈرنے والا رشوت کا لین دین کر سکتا ہے کیا اللہ سے ڈرنے والا بدکاری اور طرح طرح کے گندے کام کر سکتا ہے کیا اللہ سے ڈرنے والا رکاساؤں کے رقص دیکھتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خوف خدا والا اور فلمیں ڈرامے بھی دیکھے خوف خدا والا بھی ہو گانے بھی سن رہا ہے اور استقفر اللہ ناچ رہا ہے موت کو بھولا ہوا ہے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں خوف خدا نصیب فرما دے اپنا خوفتا فرما دے خوف خدا کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا اللہ تبارک و تعالی, تعالی کی بے نیازی سے ڈرنا وہ ناراض نہ ہو جائے اس چیز سے ڈرنا پکڑ نہ فرما عذاب میں مبتلا نہ کر دے غضب نہ فرما دے انسان بربت نہ ہو جائے یہ جو خوف ہیں انہیں کہا جاتا ہے خوف خدا اور خود رب ازل ہمیں فرما رہا ہے وہ خوف ان کن تم اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو جب ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے ہمارے غصے پاک شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی جنت اور جہنم کو پیدا نہ بھی کرتا تب بھی اس کا حق ایک اس سے خوف کیا جائے اس سے امید رکھی جائے اور پھر فرماتے ہیں اس کی ذات کے تعلیم بن کر اس کی اطاعت کرو اللہ تعالی کی عطا سزا کی غرض نہیں ہونی چاہیے اس کے حکم کو بجا لائیں اس نے جن باتوں سے منع کیا اس سے رکیں وہ یا ال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو عقل کا تقاضا کیا ہے خوف الہی جو اللہ سے نہ ڈرے وہ بے عقل ہے احمد احمد مفتی احمد یار خان نعمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل وہی ہے جو خوف خدا پیدا کر دے جس عقل سے دنیا بنے دین نہ بنے وہ بے عقلی ہے عقل نہیں عقل والے وہی جو رب کی رضا کو ڈھونڈے عقل والے وہی جو رب کی رضا کو ڈھونڈے ہے وہ بے عقل جو دولت کو غنا دولت کو غنا کو ڈھونڈے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف خوفتا فرمائے غوث پاک کے صدقے میں ہمیں اس کا حقیقی معنوں میں خوف رسیب ہو جائے ایسا خوف جو ہمیں گناہوں سے بچا دے ایسا خوف جو ہمیں جہنم سے بچا دے ہمارے غصب پاک رضی اللہ تعلن ہو آپ ایمان کی سلامتی کے لیے پریشان ہوتے تھے فکر لائق ہوتی تھی آپ کو اللہ اکبر سردار الاولیاء مشکل کشا حاجت روا داف اے بلا مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں کیا ہمیں درس دے رہے ہیں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں امیر علیہ سنت نے نقل کیا اس کو فیضان رمضان میں فیضان سنت میں لوگ کہ... ہمارے غصے پاک فرماتے ہیں فارسی میں ہے اس کا ترجمہ یہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے کل عید ہے سب خوش ہیں لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے وہی دن عید کا دن ہوگا اللہ اقبال یہ دیکھیں ایمان کی فکر اور یاد رکھیے ہمارے غوس پاک کی یہ شان ہے کہ حضرت فرماتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث غوث پاک کی یہ شان ہے جو غوث پاک کے دامن کو پکڑ لے گا ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اس وقت تک میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا ہم غوث پاک کے سچے مرید بن جائیں ان شاء عزوجل ایمان کا تحفظ بھی نصیب ہوگا اللہ کرے ہمیں بھی ایمان کی سلامتی کا شعور نصیب ہو جائے مال سلامت ہر کوئی منگے دین سلامت کوئی ہو سلطان الارفین نے کہا اور اب حال کیا ہے اب یہ حال ہے مال سلامت ہر کوئی منگے دین سلامت کوئی ہو اللہ غو پاک کے صدقے میں بامل مسلمان بنائے آئیے غوثے پاک بار بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تیرے دامن سے لپٹ کر میں چل جاؤں گا مجھ کو جس دم ساری محشر یا میرے سنت کی غسے آدم سے عقیدت دیکھ فرماتے میں جہنم میں نہ اب جاؤں گا انشاءاللہ اللہ رہنما تم کو جو میں نے ہے بنایا یا غوث انا میں غوث پاکی سچی محبت نصیب فرمائے آپ کی اتبا نصیب فرمائے امین بجا نبیل الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم